من بسم اللہ الرحمن اب غزول بلادوحا ٹھیک ہے نا جی یہیں سے ہے جی احب البلاد الله مساجدها اب غزل بلاد الله اسواقوها. حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب, احب لوگ جانتے ہیں سیرا اس میں تفضیل کا کہ ہے کئی مرتبہ گزر چکا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پسندیدہ ٹھیک ہے پسند کرنا ٹھیک ہے نا احب پسند کرنا اچھا جاننا البلاد جمع ہے بلد بلدن اور بلدتن کی بلدن اور بلدتن کی شہر ٹھیک تو بلاد اس کی جمع آ شہر کئی سارے شہر مساجد مسجد کی جمع ہے سجدہ کی جگہ کو کہتے ہیں اور مساجد پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جو اصطلاح کے اندر مساجد مسجد اب یہ بھی آپ ذرا سن لیجئے آیا حقیقت یہ مسجد ہے یا مسجد ہے جو قانون ہے قانون کے مطابق یہ کیا ہے مسجد ہے جیم کے فتحہ کے ساتھ نسرو سے ہے اور باب نسرۂ ضرف کیا آتا ہے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا سرف صغیر پڑھتے ہوئے نسرۂ اور نسرۂ کرتے کرتے جب آپ از ذرف پر پہ پہنچتے ہیں تو یہ ہے قانون لیکن جو مشہور ہے وہ کیا ہے مسجدن ج کے کسرہ کے ساتھ ٹھ اللہ اکبر کبیرہ و ابغز البلاد الی اللہ اسواقھا ابغز ابغز یبغز ابغزان و لانا نا پسند کرنا ابغز یہ بھی صیغہ اس میں تفضیل کا ہے اسم ہے تو ابغض زیادہ ناپسندیدہ البلاد وہی بلد کی جمع اسواق جمع ہے سوخ کی بازار کو کہتے ہیں سوکھ کس کو کہتے ہیں فزار کو کہتے ہیں اور اسواق کیا ہے اس کی جمع ہے اسواق اب آ جائیں ترجمے کی طرف احب البلاد الا مساج دوہا شہروں کی سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں اللہ کے ہاں مسجدیں ہیں حل بلادی شہروں میں سب سے پسندیدہ جگہ اللہ, اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ان شہروں کی مساجد ہیں ابغز البلاد اللہ اصوا کوہ اور شہروں کی سب سے ناپسندیدہ جگہ اللہ, اللہ کے ہاں اصوا کو ان شہروں کے بازار ہیں حب البلاد شہروں میں سب سے زیادہ محبوب جگہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مساج دوہا ان شہروں کی مسجدیں ہیں حاضمین البلاد کی طرف راجی ہے البلاد اللہ البلاد اور سب سے ناپسندیدہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصواخا ہا ان شہروں کے بازار ہیں اصل کیا ہے مسجد کے اندر جب بھی آدمی آتا ہے تو یا تو کوئی نہ کوئی عبادت ہی کرے گا اور وہاں پر خیر ہی خیر ہوتی ہے ہر وقت رحمت کے فرشتوں نے کیا ہے اسے ڈھانپ رکھا ہوتا ہے رحمت کے فرشتوں کا وجود ہوتا ہے اور ہر شخص عبادت کے اندر مشغول ہوتا ہے تو آنے والا بھی ان عبادات کے اندر مشغول ہو جاتا ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جماعت کو افضل قرار دے دیا ہے مفر منفرد کی جماعت نماز سے جماعت کی نماز کو کئی درجے بڑھا کر بتا دیا اس لیے کہ جماعت کے اندر کئی سارے لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ نیک بھی ہوتے ہیں متوسط درجے کے بھی ہوتے ہیں اور گناہ لوگ بھی ہوتے ہیں تو جب ایک دوسرے کی نماز ایک دوسرے سے مل جاتی ہے اس میں سے جو جن لوگوں کی نماز میں اس قدر خوشبو نہیں ہوتا ان کی نماز بھی مقبول ہو جاتی ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے تو مساجد کے اندر بھی کئی سارے لوگ ہوتے ہیں اور ہر کوئی کہیں نہ کہیں عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو آنے والا بھی ان کے اندر کیا ہو جاتا ہے شامل ہو جاتا ہے اور فرشتے جو کیا ہوتے ہیں ان سب کو گھیر لیتے تو وہاں پر رحمت ہی رحمت ہوتی ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ جگہیں ہیں تو وہاں پر ہمیشہ خیر ہی خیر ہوتی ہے وہاں شر نہیں ہوتا اس لیے ایسی جگہوں میں زیادہ جانا چاہیے اور بلا کو شہروں میں نفس سب سے ناپسندیدہ جگہیں کیا ہیں بازار ہیں بازاروں میں نہیں جانا چاہیے جس طرح کہ مساجد میں رحمت کے فرشتوں کا کس... فرشتوں کی کسرت ہوتی ہے اسی طرح بازار کے اندر کیا ہے شیاطین کی کثرت ہوتی ہے وہاں پر گناہوں کے اسباب موجود ہوتے ہیں بد نظری ہوتی ہے اس کے علاوہ اور کئی سارے گنا گناہوں, کے... آ... گناہوں کا سبب ہے بازار اس لیے بازار سے حد تک امکان احتراج کیا جائے اور حدیث میں آتے ہے کہ جب تم بازار میں داخل ہو تو تیسرا کلمہ جو ہے استغفار کیا کرو استاف اللہ ربی من کل واتو تو جب تک بازار میں ہو استغفار کرتے رہو اور اس وقت تک بازار نہ جاؤ جب تک کہ زیادہ ضرورت نہ ہو تو اس لیے تل امکان تو اسے اس احتراز کرنا چاہیے کہ بازار کی طرف جایا ہی نہ جائے لیکن اگر بہت ہی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے پھر ضرورت کے لیے ہی جانا چاہیے اور جیسے ہی ضرورت پوری ہو فوراً گھر کو لوٹ آنا چاہیے تو بازاروں کی زینت نہ بننا چاہیے اور نہ ہی بازاروں کی زینت کو دیکھنا چاہیے اس لیے بازار سے حد تل امکان کیا ہونا چاہیے احتراج ہونا چاہیے میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں اور آپ کو بھی شاید کہہ چکا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو بادشاہ بنایا ہے بادشاہ ملوک ملوک میں سے ہیں آپ لوگ بادشاہ ہیں آپ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کو آپ کا خادم بنا دیا ہے اور آپ کو کہا ہے کہ آپ مخدوم بن کے بیٹھیں آپ کو جو چیز چاہیے جس درجی کی چاہیے جس طرح کی بھی چاہیے وہ آپ کسی اور سے منگوائیں اور نہ لا کے دینے والا آپ کا مجرم ہے جب تک آپ گھر ہیں بچے ہیں تو آپ کے والد کا حق ہے اور اگر آپ تھوڑے سے بڑھ جاتے ہیں پھر, پھر بھی آپ کے والد کا حق ہے آپ کے بھائیوں کا حق ہے والد نہیں ہے تو پھر بھائیوں کا حق ہے جب اس کے بعد دوسرے گھر چلے جاتے ہیں پھر آپ کے شوہر کا حق ہے تو وہ آپ کی ذمہ داری پوری کرے تو آپ کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنا کہیں پر تو بھائی کے ذمے ہے کہیں پر تو والد کے ذمے ہے کہیں پر تو شہر کے ذمے ہے آپ کو اللہ تبارک و نے مخدوم بنایا ہے بادشاہ بنایا ہے جو چیز آپ کو چاہیے ہو یہ لوگ آپ کو لا کر دیں گے پھر کیوں کر اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ خود ہی اپنے کام نمٹائے جائیں اس لیے اب امکان بازاروں سے احتراز ہو ہاں ضرورت ہے تو نکلنا ہے جائز ہے گھروں سے بھی اور بازار کی طرف جانے کی بھی گنجائش ہے لیکن بوقت ضرورت ہے تو ضرورت کے لیے جانا چاہیے اور ضرورت کی حد تک ہی وہاں رہنا چاہیے جی ترکیب کو دیکھ لیجیے مساجد بلاد الا اللہ اصوافا آپ مستقس کی ترکیب کر دے احب البلاد اللہج کی جی کوئی بھی باشد. جی ایک منٹ کے اندر اندر اس کی ترکیب کر دے کوئی بھی سب کرے مساج دزیز کے پہلے ٹکڑے کی جی ایک بار ہی میسج کریں الگ الگ نہ کریں کیونکہ پھر بیچ میں میسج مختلف ہو جاتے ہیں پھر پتہ نہیں چلتا کہ اس کا پہلے والا کہاں ہے پورے میسج کو پوری ترکیب کو ایک ہی بار ٹائپ کریں اور ایک ہی بار سینڈ کر دیجئے ٹکڑوں میں نہیں جی. اپنے علوم کو بتریے کہ ہم بھی آپ کے علوم سے استفادہ کریں اللہ تبارک و تعالی آپ کے حامی و ناصر ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کے علم و عمل میں ترقی عطا فرمائیں حب البلاد مزاف اللہ مجرور جار متعلق مجرور کہ اچھا جی ہب مذافی خیروں خبر, خبر کہنا چاہیے جی؟ جی زبر اللہ زبردست چار سب سے اچھی متعلق اسول نمبر پندرہ کی ہے جا منتہا میں لکھے رول نمبر ایک آپ نے آپ پہلے والے مزید دیکھیں آپ نے کیا لکھا ہو اچھا خبر, ہو خبر خیر ماشاء اللہ اچھا ہے باقی آپ لوگ مش تو مش ایسے ویسے سب تک سب کتاب ہوتے ہیں جب ضرف مستقر ہو یہاں پر تو ضرف مستقر نہیں ہے بلکہ یہ تو ہے کیا چلیے بہرحال آپ یہ سب آپ کے جس نے جو جو ترکیب کی ہے سب کے لیے جنہوں نے نہیں کیا ان کے لیے بالکل بھی نہیں جس نے جو بھی ترکیب کی ہے جو بھی لکھا ہے جس نے نہیں کیا ہے بالکل بھی نہیں چل ماشاء کوشش کریں گی آپ لوگوں نے کیوں نہیں اچھا رول نمبر بارہ رول نمبر چودہ رول نمبر سات ترکیب کریں چھوٹی موٹی کریں ہم سب ایک ہی درجے کے لوگ ہیں سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں آپ کوشش تو کریں آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسن ایک نہ ایک دن تو آئے گا کہ آ جائے گی ایسے خاموش بیٹھے رہیں گے پھر تو کچھ بھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو کل آپ لوگوں نے مجھے اس کی ترکیب کر کے بتانی ہے کل آپ ایسے ہی میسج میں ٹائپ کر کے آئیں گے اس کی ترکیب کو ابھی میں کروا دوں گا ٹھیک ہے تو رول نمبر بارہ ٹھیک ہے جی اس پوری حدیث کی ترکیب کل آپ لوگ کر کے آئیں گے جیسے ہی میں شروع ہوگی تو اسی وقت آپ کے میسج ملنے چاہیے ایک ہی میسج میں پوری ترکیب لکھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایک رول نمبر بارہ چودہ اور سات آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں ہاں اور رول نمبر سات آپ موجود نہیں ہے کل آپ لوگوں سے چلیے اب یہ آپ سے لی ہم یہاں سے آپ کو یہی انعام دے سکتے ہیں ورنہ اگر طلبا ہوں ہم ان کو نہ تک دیتے ہیں اس طرح کی باتوں پہ کلاس ٹھیک ہے آج کل بھی دیتے ہیں پڑھاتا ہوں مدارس کے اندر بھی. اللہ <تصفح> الحمد احب البلاد کی مساجد بہت ہی آسان سی ترکیب ہے دیکھیں احب مضاف البلاد مضافل احب سیر میں ہے چونکہ تو احب سیر میں علا جار لفظ اللہ مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے احب سیغ اس میں تفضیل کے مساجد و مضاف حازمیر مضافلے مضاف مضاف مضافلے مل کر خبر مبتداء خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہو کر معطوف علی وہ حرف عاطفہ ابغز البلاد الاللہ اسواقوها معطوف اور احب البلاد الاللہ مساجدوها معطوف علی معطوف اور معطوف علیہ مل کر جملہ معطوفہ ابغذ البلاد مزاحمل مزا مبتدا پھر وہی تو اللہ کی جار مجرور متعلق مجرم ابغذ میں تفضیل کے اسواق مزاحمل مزا خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف معطوف محتوف الح مل کر جملہ معطوفہ آگے ترکیب سمجھے جی؟ بہت خوب بہت خوب ماشاء اللہ ماشاء اللہ کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ آپ کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر دیں گے اور آپ کے دل میں ان ساری تراکیب کو اور ان علوم کو اللہ تبارا آپ کے دل میں اتاریں گے حدیث نمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جام کلمات ہیں انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ کس طرح کے کلمات ہیں کوئی مئی کا حلال اس طرح کے کلمات عداد تک نہیں کر سکتا صحیح وہ کتنے سب کتنا بڑا عدیب ہی کیوں کرنا ہو الوحدت خیرم من جلیس السو والجلیس السالح خیرم من الوحدہ واہ کیا کمال ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضاحت و بلاغت کو انتہائی درجے کی سلامی الوحدت خیرم من جلیس السو تنہائی الوحدہ تو تنہائی, تنہائی بہتر ہے سو برے ساتھی سے تنہائی ساتھی سے اور نئے ساتھی تنہائی سے بہتر ہے حضرت عمران بن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنہائی کو کہتے ہیں اکیلے پن کو ٹھیک ہے جی خیرن بہتر جلیس ساتھ بیٹھنے والے کو کہتے ہیں جلس آپ کرو مسے پڑھ لیں سیج سیج جلسو ساتھ بیٹھنے والا مشبا ہے بیٹھنے والا اسو بورا جلیس وہی ساتھ بیٹھنے والا صالح نیکوکار نیک نیکمال کرنے والا خیرن پھر وہی بہتر الوحدہ پھر وہی تنہائی تو ترجمہ کیا بنے گا الوحدہ تنہائی تنہائی خیر بہتر ہے من جلیس السو ہرے ساتھی سے ٹھیک ہے جلیس ساتھی اسو برا کل جلیس الصالح اور نیک ساتھی خیر نیک دوست خیر بہتر ہے من الوحدت تنہائی سے اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کبیرہ کیسے لوگ تھے یہی عزت عمران بن حطان جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نظرت عبو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس کوئی اس حدیث کے راوی بھی ہیں عبو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں برحال وہ کہتے ہیں کہ عبو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس اس حال میں پہنچا جو وہ مسجد میں ایک سیاہ چادر اڑ کے بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ عبو ذر اکیلے بیٹھے ہو کیوں اس پر عرد ابو ذر غفائی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تنہا ہی بہتر ہے بری صحبت سے اور جب مجھے کوئی اچھی صحبت نہیں ملتی اچھے لوگوں کی صحبت نہیں ملتی تو میں یہاں آ کر تنہا ہی بیٹھ جایا کرتا ہوں اس لیے تنہائی بہتر ہے برے ساتھی سے اور ولجلی اور بہترین نیک کار ساتھی کیا ہے تنہائی سے بہتر ہے تنہا بیٹھے گا تو اتنی بات تو ضرور ہے کہ کم از کم لیبت وغیرہ سے اور برے ساتھیوں سے جو کسی کی برائیاں آ کر بیان کرے گا اور کم از کم یہ ہے کہ دوسرے کو گناہ پر اکسائے گا اس کو و فجور میں مبتلا کرے گا تو اس سے تو تنہائی بہتر ہی ہے لیکن دوسری طرف دیکھا جائے کہ اگر ساتھ میں کوئی ایسا بندہ آ کر بیٹھ جائے تو وہ آپ کو اچھائی کی بات بتلائے آپ کے نفے کی بات آپ کو بتلائے ایسی بات آپ کو بتلائے کہ جس سے آپ کا دنیاوی یا اخروی فائدہ ہو اس میں کسی کا کوئی نقصان نہ ہو کوئی گناہ نہ ہو تو ایسا شخص کیا ہے بہتر ہے تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تو خبر تنہائی بہتر ہے پورے ساتھی سے والجلیس السالح خیر من الوحدہ اور نیک ساتھی بہتر ہے تنہائی سے اس کی ترکیب کریں گے صرف اور صرف رول نمبر بارہ الوحدہ تو خیر من جلیس السور جی ماشاءاللہ ما جی رول نمبر بارہ کوشش کیجئے رول نمبر بارہ چودہ اور ساتھ تینوں پر لازم ہے کس کی ترکیب جلیس الحمد اور کوئی بھی نہیں کرے گا جلدی سے جی جیسی جی آتی ہے ویسے کر دیجئے جی کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر صرف اور صرف ہم بیٹھے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ نہیں آتی ترکیب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ترکیب نہیں آتی ہمیں بھی پتہ ہے کہ نہیں آتی تو آپ کریں ہم آپ کو بتلائیں گے کہ کیسے کرتے ہیں ترکیب جلدی سے کیجئے آشاء, آشاء. بولیے لکھنا شروع کیجئے ہمیں بھی پتا چلے جی جیسی ترکیب آتی ہے ویسے کریں ضروری نہیں ہے کہ اب آپ کہیں سے تلاش کریں کس کی ترکیب کیسے ہوگی یا کسی سے پوچھیں جیسی آپ کو آتی ہے ویسی بتائیں جی اس لیے کہ فائدہ آپ کو ہوگا جب آپ کریں گے تو تو رول نمبر بارہ نے قلم اٹھایا ہے رول نمبر چودہ اور سات پر بھی ضروری ہے کہ قلم سنبھالے اپنا لکھنا شروع کیجیے ترکیب بتائیے نہیں کرنا چاہتے آپ لوگ ترکیب جی کی تو مجھے بھی سمجھ میں آ رہی ہے تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ لوگوں کو کم کم ہم جو بات آپ کو بتاتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ کو فائدے کے لیے بتاتا ہوں ٹھیک ہے نا کسی کا بھلا ہو کوئی بھی نہیں پڑھا ایسے آپ کو ترکیب اللہ کی قسم مدارس میں چلے جاؤ جو آپ کے جاننے والوں میں سے ہوں گے مدارس میں پڑھنے والے کسی سے پوسٹک زیادہ طالب ان کو اس طریقے سے پڑھاتا ہوں اس طریقے سے ترقی کرواتا ہوں پوش جس کے جاننے والے ہیں مدارس میں پڑھنے والے الوحدت خیر من جلیس السو الوحدت مبتداء خیر من سیغیس میں تفضیل خبر من جار جلیس مضاف سوئے مضافلے مضاف مضافلے مضاف مل کر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے خیر من سیغیس میں تفضیل کے صدا خبر مل کر جملے اسمی خبریہ ہو کر معتوف آلے او حرف عاطفہ الجلیس السالح خیر من الوحدہ معتوف و خیر من معلیہ الجلی الجلی سالح صفت موسوف صفت مل کر مبتضا خبر متعلق مجرور مجرور ہو جائیں گے یہ خیر ان سے تفصیل ہے صدا خبر مل کر جملے سے خبریں ہو کروف اور معطوف والے مل کر جملہ معطوف ہے اللہ تعالیٰ سلام علیکم